الدین یون فکون ہوں وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں بل نہار رات کو اور دن کو سر رن و چھپا کر اور اعلانیہ چار حالتیں بیان ہوئی دن کو صدقہ کرے کہ رات کو کرے چھپا کے کرے کہ سب کے سامنے کرے اصل بات ہے نیت اگر نیت درست ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے فل ہم اجرم عن رَبِّهِمْ تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ثواب ہے سلا ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف ولاحم یا زنوم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئی تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو مال خرچ کرنے سے روکتی ہے وہ سود کی لانت ہے کہ جب انسان یہ تصور کر لے کہ میں ایک لاکھ روپے اگر بینک میں رکھوا دوں تو مجھے سالانہ سات ہزار روپے یا دس ہزار روپے مل جائیں گے اور اگر دھائی لاکھ روپے رکھوا دوں تو مجھے کتنے مل جائیں گے وہ جب یہ تصور میں مبتلا ہو جائے تو پھر ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ روپے زکات دیتے وقت اس کا دل ہل جاتا ہے شیطان اس کو بہتتا ہے غریب کی امداد کرتے ہوئے یا بغیر سود لیے قرض ہسانہ دیتے وقت اس کا دل نہیں چلتا وہ اسی حساب کتاب میں ہوتا ہے کہ میں اس کو ایک لاکھ روپے دے رہا ہوں تو مجھے اتنے مل سکتے تھے قرآن مجید فقان حمید نے سودی نظام کی مذمت فرمائی اور حقیقت یہ ہے کہ آج جو غریب کے لیے ہمدردی نہیں پائی جاتی اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے سودی نظام سے آج کل تو لوگ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور وہ اگر تاخیر کرے اور پھر اس پر وہ سود نہ بھی لیں تو نوود بلّہ مزالی کے جملہ کہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنے روپے دیے تھے ارے تم نے اتنے دنوں کے بعد دیا اگر یہ بینک میں رکھ دیتا تو مجھے اتنے مل جاتے نوود بلّاہ اشاد فرمایا الدین الربا وہ لوگ جو سود کا لین دین کرتے ہیں سود کھاتے ہیں یہاں مراد سود کا لین دین ہے لا كو مون اللہ کما یقوم یت خبا تو كل روز قیامت کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو جن آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو کبھی وہ ادھر گرتا ہو کبھی ادھر گرتا ہو تو سود خور کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے اور ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے جو انہیں ڈنک مار رہے ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ ان کے پیٹ ہوں گے باہر سے اندر کا منظر لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور سانپ اور بچھوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ کبھی ادھر گرتے ہوں گے کبھی ادھر گرتے ہوں گے یہ سود خوروں کی پہچان ہے ذالک بئنہم قالو کو لمل بھئی الربا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت سود ہی کی طرح ہے آج بھی ویسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے ایک لاکھ روپیہ اگر ہم بزنس میں لگائیں تو ایک سال میں سات ہزار تو کیا کئی ہزار کما لیں اور اگر ہم کسی کو قرضہ دیں کہیں بینک میں رکھوائیں اور ہم پورے سال میں کچھ بھی نہ کمائیں تو وہ سود کو اور تجارت کو ایک دوسرے جیسا سمجھتے ہیں لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے آحلب وحرم ربا اور اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا حلال اور حرام ایک جیسے نہیں ہو سکتے کتنا پیارا انداز ہے حلال اور حرام ایک جیسے نہیں ہے جب ایک جیسے نہیں تو ایک دوسرے کا قیاس بھی مت کرو فمن جا ماؤ من میر ربی ہی بس جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ جائے فنتہا پھر وہ سود لینے دینے سے باز آ جائے فل ما سلف تو اس کے لیے معاف ہے جو پہلے وہ لے چکا یہ جب آیت قریبا نازل ہوئی اور سود کو حرام کر دیا گیا تو فرمایا گیا کہ جن مسلمانوں نے پہلے سود کو لیا ہے اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ اب بج گئے تو باقی جو سود انہوں نے لیا ہے وہ معاف ہو گیا لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے اب اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو وہ سارا سود اسے واپس کرنا ہوگا اور اگر اصل مالک اسے پتہ نہ ہو تو پھر وہ سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دینی ہوگی وہ امرح إِلَ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ومن آدا اور جو سرکشی کرے اور پھر سود میں مبتلا ہو فلا اکا یہی لوگ جہنمی ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا تھا کہ سود سے مال بڑھ جاتا ہے بینک میں آپ نے رقم رکھوائی اور سود اگر لگوایا تو مال بڑھتا گیا تو قرآن مجید فقان حمید نے اس وسوسے کو بھی ختم کیا اور فرمایا یم شک اللہ ربا یہ مت سمجھو کہ سود سے مال بڑھتا ہے یم شک اللہ الربا اللہ تعالی سود کو ہلاک فرما دے گا اور حدیث پاک میں فرمایا سود ایسا ہلاک ہوتا ہے کہ سود کا ایک درم اگر جائز مال سے مل جائے تو اس مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو روڈ پر آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ یورب صدقات صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن قرآن فرماتا ہے اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے ایک خجور اللہ کی راہ میں دی ہوگی تو کل بروز قیامت وہ خجور نہیں دیکھے گا بلکہ اس خجور کے بدلے میں نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا واللہ لا کل کفار اور اللہ تعالی ہر نا شکری کو پسند نہیں فرماتا ان الذین نہ آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ اقوام اور انہوں نے نماز ادا کی نماز قائم کی وہ آتا وزا اور انہوں نے زکات دی لہم اجرم ایندا رب ان کے لیے ان کا سلا ہے ثواب ہے ان کے رب کے رب پاس ولا ولا هم يحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یادین آ منتقل اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وہ ضرو ماں بقی مینربا اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو ان کن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو کتنا نادان ہوگا جو اس آیت کے باوجود بھی سودی معاملات سے جان نہ چھوڑائے ف علم پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور سودی معاملات کو نہ چھوڑا فنوب ہر بم اللہ کی حرب جنگ کو کہتے ہیں پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے بتائیے کوئی ہے جو اللہ اور رسول سے مقابلہ کر سکے پورے قرآن میں کسی اور گنا پر اعلان جنگ نہیں کیا گیا حدیث پاک میں حدیث قدسی میں اعلان جنگ کا ذکر ہے منع فقطو بلحر جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے اور قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر اعلان جنگ ہے وہ گنا ہے سوت کا گناہ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنا برا یہ گناہ ہوگا اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل کریں سود سے بچنا ممکن ہے سود سے بچنا ممکن ہے وہ ان تم اور اگر تم توبہ کر لو فلا کم اوسو تو تمہارے لیے جائز ہے مال کی اصل کا لینا یعنی جو اصل رقم ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو مگر سود تمہیں واپس کرنا ہوگا اور میں نے بھی مسئلہ ارض کیا کہ اگر اصل مالک معلوم نہ ہو جیسے بینک سے جو سود لیا جاتا ہے اس کا اصل مالک نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ بینک جہاں ہمیں سات پرسینٹ سیون پرسینٹ سود دیتی ہے تو اسی رقم سے وہ چودہ پرسینٹ سود حاصل بھی کرتی ہے تو وہ کسی سے لے کر ہمیں دیتی ہے تو گویا کہ ہمیں جو سات پرسینٹ سود ملا یہ بینک نے کسی سے لے کر دیا ہے تو اب اگر کسی نے گنا کر لیا ہے تو وہ توبہ کرے اور وہ رقم اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت کے دے کسی غریب کو ثواب کی نیت اس لیے نہیں کر سکتا کہ سود غریب کو دینے پر کوئی ثواب ملتا نہیں ہے یہاں پر ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سودی اکاؤنٹ میں رقم اس لیے رکھوائی ہے کہ ہم غریب کو دے دیں گے یہ بھی منع ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود کے لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی یعنی آپ نے یہ دعا فرمائی مالک و مولا ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے تو دور فرما دے تو ڈرنا چاہیے اپنے اکاؤنٹ میں سود نہ لکھوائیں کہ نامۂ اعمال میں سود لینے کا گناہ نہ لکھا جائے یہاں پر یہ وسوسہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم بامری مجبوری گھر پہ رقم تو نہیں رکھ سکتے مجبوری میں اگر بینک میں رقم رکھواتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں تو وہ ہمیں سود نہیں دیتے لیکن اسی رقم کو وہ استعمال کر کے سود لیتے تو ہیں تو علماء اسلام نے بمر مجبوری رقم بینک میں رکھوانے والے کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے وہ اس کی رقم کے ساتھ اگر سودی لین دین کرتے ہیں تو ہماری تو مجبوری ہے کہ گھر پہ رکھا جائے تو ڈاکو آ جاتے ہیں تو اس مجبوری کی وجہ سے شریعت نے ہمیں اجازت دی لیکن ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائیں ایسا اکاؤنٹ نہ کھلوائے جس میں سود ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے لا ظلم نہ کرو تم پر بوجھ نہ ڈالا جائے گا یعنی گنا نہ کرو تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی وہ ان کا نہ زن اور اگر جو مقروض ہے وہ ذو اس ہو تنگ دست ہو اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ واقعی یہ تنگ دست ہے فنا وغن علا مئی تو آسانی تک اسے مغلت دو ان سود کو خیر اور اگر تم ایسے مقروض کو کہ جو واقعی تنگ دست ہے واقعی وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا اسے اگر تم معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان کن تم اگر تم جانتے ہو وہ اور ڈرو یومن اس دن سے تر یو نفی الا جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گیم پھر ما کا پھر ہر جان کو جو اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور برائی کا بدلہ بھی وہ لا یور اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا